اڑتیسواں مکتوب بندگی کرنے اور بندہ ہونے کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین خدا کی بندگی اور عبادت میں زندہ رہو سنو اے برادر عزیز فرزند آدم جو خلاصہ آفرینش ہے اس کی سعادت و عزت جانتے ہو کہ کس بات میں ہے بندگی میں ہے اور اس کے در پر سر گندگی ہے میں بلکہ بندہ بودن اس انسان کے وجود میں لانے کا مقصود ہے ما خلقت الجن و النسا اللہ لیا عبدون جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں سنو جب آدمی بندہ بن جاتا ہے تو اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے حضرت خواجہ ابو سعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مل حریہ یعنی حریت یعنی آزادی کیا ہے آپ نے جواب دیا ابودیت سائل نے کہا میری سوال میرا سوال تو آزادی کے بارے میں تھا آپ نے فرمایا جب تک تم بندہ نہ ہو جاؤ گے آزاد نہیں ہو سکتے اور حقیقت حال بھی یہی ہے تو جو شخص آزاد نہیں ہوتا وصل سے دلشاد نہیں ہو سکتا تا توقع عبودیت جس کی گردن میں ہے اس کو کیا سمجھتے ہو وہ سردار عالم ہے محققوں کا قول ہے کہ اگر خداوند وند زولجلال کے خزانے میں عبودیت سے بہتر کوئی خلعت ہوتا تو وہ ضرور بضرور قاب قوسین او ادنا کے مقام میں حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جاتا قطع نظر اس کے جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کو بادشاہی ہو رہی تھی آپ ہرگز یہ نہ فرماتے لریدو ان اکون ملک بل اری ان اکون ابد نبی میں نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ اور نبی بنوں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اور نبی بنوں سر عروج ہمت کو عبودیت کی چوکھٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا سر عروج ہمت کو عبودیت کی چوکھٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا اور بندگی کو دونوں جہان کی بادشاہی پر ترجیح دی یعنی ذاغل بسر وما توغا آنکھ نہیں جھپکی اور نہ بھٹکی کی شان ظاہر فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانۂ کعبہ سے خلوت خانہ ادنا میں بلائے گئے اور اس مقام میں پہنچائے گئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا لقب ناموس اکبر ہے اور جن کو چھ لاکھ پر پرواز عطا ہوئے ہیں خود تو اس مقام تک کیا پہنچتے ان کے وہم و گمان تک کی رسائی نہ ہو سکی اگر غور سے دیکھو تو اس معراج وصال کے لیے بھی وہی خلعت عبودیت تیار کیا گیا تھا اور قالب مبارک کو پہنچایا گیا تھا سبحان الذي اسر بے آبدی پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو سیر کرائی یعنی معراج کے لیے بلایا اس لیے حضرت خواجہ سہیل تستری تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آفرید گار جلع نے نقطہ عبودیت سے زیادہ پیاری کوئی چیز پیدا نہ کی کیونکہ اس کا نام دل ہے اور وہی خزانہ معرفت ہے اگر خداوند عزوجل از کے نزدیک کوئی چیز دل سے زیادہ عزیز ہوتی تو اپنی معرفت کے جواہرات کو ضرور اس میں رکھتا واہر دل لا یس سمائی ولا قلب عبد ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان ہماری معرفت کے لائق نہ ٹھہرا زمین بھی اس کام کی نہ تھی یہ بندے مومن کا دل تھا کہ ہماری جلوہ گاہ بن گیا سچ ہے کہ رستم کو رستم کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے اور سنو تم جانتے ہو کہ عالم اجسام او سور میں کوہ سے زیادہ ثابت قدم اور عظیم الجسا کوئی چیز نہیں اب حضرت موسا علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو کو خیال کرو اسی آفتاب حقیقت کی ایک تجلی میں کوہے تور،, کوہے تور کا کیا حال ہوا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جہاں یہ حال ہے کہ ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ دل مومن پر تجلی ربانی ہوا کرتی ہے مگر نعرہ حلمن مزید اور اس سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے یعنی العادش ابھی ہماری پیاس نہیں بجھی انسان کو دل کیا ملا لاکھ دولت کی ایک دولت میں Lee دیکھو موجودات بہت تھے مصنوعات بے شمار تھے مگر کسی ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے جو اس آب و گل کے ساتھ ہے اسی سے سمجھو کہ رب العزت نے جب چاہا کہ اس نقطہ خاک کو لباس وجود پہنائیں اور تخت خلافت پر بٹھائیں تو ملائکہ بے ساختہ بول اٹھے عتج الوفی ہاں میں یوپس دوفی کیا تو وہاں اپنا خلیفہ بناتا ہے جو وہاں فساد مچائے گا ماں لطف قدیم نے جواب دیا لئی سفل حبی مشورے مشورہ محبت کے معاملے میں مشورے کی حاجت نہیں عشق کے ساتھ تدبیر جمع نہیں ہو سکتی سنو فرشتوں تمہاری تصبیح و تحلیل کی کیا وقت کیا عزت ہو اگر ہم قبول نہ کریں اور ان کو گناہ سے کیا ضرر پہنچے گا جب ساقی لطف ہمارا ان کے ہاتھ میں ساغر عفو دے رہا ہے فلاب لہ سید اتہم حسنات اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ہے اے ملائکہ مقربین اس سے بھی اور واضح سنو تم میں راست روی ہے تو ہوا کرے اور یہ کجرو ہیں تو تمہاری بلا سے ہم ان کو چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بسات رحمت بچھا دی ہے مانا کہ ان کی پیشانی پر داغ معت ظاہر ہوگا اس سے کیا شدنی ہے محبت ہماری آب لطف سے اس کو دھو ڈالے گی شاید تمہارا یہ خیال خام ہے کہ معاملات میں صرف انہی کو سروکار ہمارے ہے مگر تم اس راز کو کیا جانو کہ ضرور محبت خود ہمارا سروکار ان کے ساتھ ہے خیر کسی نے کیا خوب کہا ہے و وہیب اتحم بن واحد جاسن ہو بے الفی شفیع جب دوست ایک گناہ لے کر آیا ہے تو اس کی خوبیاں ہزاروں شفات کرنے والوں کو لا کر کھڑا کر دے گی نقل ہے کہ ایک روز حضرت علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ غایت جوش میں فرما رہے تھے کہ یوہب ہم و ہو ولم یقل توم ولا عبادت ہم جر جردل محبت من منکل علته ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں نہ کہا ان کی بندگی کو اور نہ کہا ان کی عبادت کو ہر چیز پر محبت ہی غالب رہی حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ ہم دوستی کے قابل کب ہیں شیخ نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو اسی سے پوچھو جس نے یہ کہا ہے برادر عزیز یہی نقطہ عبودیت ساکنان ہفت زمین کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا آسمان والوں نے کہا کہ یہ لقمہ ہمارے حلق سے نہیں اتر سکتا زمین والوں نے جواب دیا کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا جب اس ذرائع بے مقدار کے سامنے پیش کرنے کی بتائی تو سمندر کو یہ گھونٹ پی کر سمجھ کر پی گیا اور کہنے لگا ابھی پیاس بجھی نہیں اور چاہیے حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کی نجات اور ترقی ترقی درجات بندگی کرنے پر موقوف ہے اور یہی سبب ہے کہ مشاخل سرار نے سرار ہم نے مشاہدات کے ذریعے مجاہدات کو ٹھہرایا مشا، مشاہدات کا ذریعہ مجاہدات کو ٹھہرایا ان کا قول ہے کہ المشاہدات تو المجاہدات مجاہدہ مشاہدہ مجاہدہ کا ترکہ ہے اور یہ بات کسی عقل پر پوشیدہ نہیں ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت میں ایک قسم کی تاثیر ہے انسان تو انسان ہی ہے حیوانات تک اس سے متاثر ہوتے ہیں. جن حیوانوں میں اس کی صلاحیت ہے وہ ریاضت قبول کریں تو بعد ریاضت ان کی حالت ہی دوسری ہو جاتی ہے اور ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اگر ایک روپیہ کی چیز ہے تو بعد تعلیم وہی شے ہزار روپے کی ہو جاتی ہے انسان افضل و اکمل موجودات ہے اس میں بہت زیادہ ریاضت کا اثر ہو سکتا ہے اور شخص مرتاز سبب ریاضت کے صفات بہیمی اور صبعی سے نکل کر اعلی درجات ملکی تک پہنچ سکتا ہے بلکہ اس ولایت ملکی سے ترقی کر کے عالم قدس و طہارت تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اس میں شک نہیں کہ فرشتوں میں کمال قدس سے مگر مقام معین سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں آب و خاک کا معاملہ ہی دوسرا ہے و ان علا رب کل تمہارا منتہا حضرت رب تک ہے اس نوع انسان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کسی پاک مقام میں نہیں ٹھہرتے بلکہ دونوں جہان میں ان کے دل کو قرار و آرام نہیں ملتا بزرگوں کا قول ہے السکون حرام العلا قلوبی اولیاء اولیا کے دل کے لیے آرام آرام حرام ہے برادر عزیز بندگی عجیب چیز ہے دیکھو یہ بات تو اظہر من شمس ہے کہ ضعیف کو قوی کے مقابلے میں آجس کو قادر کے مقابلے میں فقیر کو غنی کے مقابلے میں بندے کو خداوند عزوجل از کے مقابلے میں کوئی وسیلہ بندگی اور سر افغندگی کے سوا نہیں بے نفسی اور خاکساری بھی اسی بندگی کی شاخ ہے مردان راہ خود اپنے کو بھی نظر میں اس قدر ذلیل و خوار سمجھتے ہیں کہ عام مسلمان گبر و جہود و ترسا کو بھی نہ سمجھتے ہوں گے ان کا خیال ہے کہ وہی شخص اس راہ کا مرد ہو سکتا ہے جو گبر و جہود کے در کی خاک اپنے ریش دراز سے بہا رہے اور اس کے دل میں اس بات سے مطلق ننگ و آر پیدا نہ ہونے پائے اگر ذرہ برابر بھی ننگ پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہماری خواجگی کے دامن میں ذلت کا دھبا آیا تو یوں سمجھو کہ ایک قدم بھی وہ اس راہ میں نہیں چلا ہے اہل طریقت کا اجماع ہے کہ جو شخص اپنے کو فیران سے اچھا سمجھے وہ مدبر اور بد نصیب ہے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ خلق اللہ کی آنکھ سے اپنے کو گرانا آسان ہے مرد وہ ہے جو اپنے کو اپنی آنکھ سے گرا دے ہر در سے جب تک وہ نکالا نہ جائے گا اور جب تک سب کے ہاتھوں میں کھوٹا ثابت نہ ہو چکے گا ہر ترازو میں جب تک اس کی بے وزنی ثابت نہ ہوگی ہرگز اس کا خیال نہ کرو کہ عبودیت کی شان اس میں آئی اور اگر خوف و مصیبت کے خوف سے کاہلی اور سستی اختیار کرے تو مردانگی اسی میں ہے کہ طالب اس کو پورا کرنے میں سرے منہ تغیر،, تغیر آنے نہ دے طلب حق کی راہ وہ راہ ہے کہ اس بارگاہ میں پشائے ناچیز شیر دل نظر آتے ہیں اور مورے ضعیف میں صفت سلیمانی پیدا ہوتی ہے ہمارا تمہارا یہاں پر کیا ذکر ہے ہم پر تم پر تو خود سے اٹھ کر روٹی کھانا اور پانی پینا بھی جبر ہے ہاں اس کی قدرت اگر کار فرما ہو تو کچھ مشکل نہیں پہلے قدم میں دنیا دوسرے قدم میں آخرت طے ہوتی ہے تیسرے قدم میں فی صدق عند ملیق مقتدر مقعد ست کے مقام میں خدائے بزرگ و برتر کے پاس کے آستانے پر پہنچتے ہیں ایک عزیز نے کیا خوب کہا ہے شعر تو میرا دل دہ و دلیری بھی روبئے خویش خواں و شیریں بیں تو میرے دل دہی کر پھر میری بہادری دیکھ اپنی لومڑی کہہ کر پکار اور شیر کی جرت مجھ میں دیکھ برادر عزیز زمانے کا عجب حال ہو رہا ہے ہر شخص کی نظر اپنے علم و عبادت پر ہے اور اپنی پونجی میں مست ہے فردائے قیامت جس وقت شان ربوبیت اپنے استحقاق کا دیوان عام قائم کرے گی انبیاء علیہ السلام کو دیکھو گے کہ باوجود کمال و جمال و جلال حال اس طرح تشریف لائیں گے کہ حدیث علم بالکل غائب ہوگی قال و سبحہ نقل علم تیری پاک ذات ہے ہم بالکل جاہل ہیں اور ملائکہ ملکوت کو دیکھو گے کہ عبادت کے سوما میں آگ لگا کر کہہ رہے ہیں میں اب دق کا جو تیری عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا اور عارفان عالم و معاہدان جہاں کو دیکھو گے کہ مفلس و بے نوا کی طرح خالی ہاتھ جھاڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہے جاتے ہیں میں عارف کا حق کا معرفت تیری معرفت جس کی مستحق تھی ہم تجھ کو نہ پہچان سکے برادر عزیز اس کی عزت نے اس عزتوں کو ذلت کا جامع پہنا دیا ہے اور اس کی عظمت و جلال نے تمام جلال پر چھوٹے پن کا دھبا لگا دیا ہے اس کے کمال نے کل کمالات پر نقصان کی مہر کر دی ہے اس کی ہستی نے سب ہستیوں کو نیست بنا رکھا ہے اس کی الہیت نے عالم و عالمیان کو بندگی اور سر افغندگی سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے چشم بصیرت کھولو اور دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پر نگاہ کرو نوح علیہ السلام کی فریاد سنو خلیل علیہ السلام کی ناکامی دیکھو مصیبت یعقوب علیہ السلام کی حدیث کو گوشۂ دل میں جگہ دو یوسف علیہ السلام محرو کے قید خانے کا نظارہ کرو ذکریہ علیہ السلام کے سر پر آرا ملاحظہ کرو یحییٰ علیہ السلام کی گردن پر تیغ جفا کی برش کا معائنہ کرو سب سے بڑھ کر جگر سوختہ و دل کباب گشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم عبرت سے دیکھ کر اس آیت شریف کو پڑھو کلن شعی انہ لکن اللہ وجہ ہر چیز مٹ جانے والی ہے مگر اس کی پاک ذات سلام۔